چار سال شروع و سلمان فارسی سلمان, سلمان الخیر رضی اللہ عنہ قالا سلمان رضی اللہ اللہ سے روایت ہے کہتے ہیں لقد رسول نے کیا سلمانقب قبلا کہ ہم قبلے کی طرف منہ کریں او بولن پخانا یا پیشاب کرنے کے لیے او ان نستن جیا یا یہ کہ ہم استنجا کریں بل دائیں ہاتھ سے او یا ان نستن جیا ہم استنجا کریں و اقل من آرن تین پتھروں سے کم کے ساتھ او یا ان نستن جیا بی رجیعن او عزمن یا یہ کہ ہم استنجا کریں بی گوبر کے ساتھ او عزمن یا ہڈی کے ساتھ اور اباح مسلموں اس کو مسلم نے رویت کیا یہ قبلے کی طرف منہ کرنا بولو و براز کے لیے صحیح بخاری میں اڈیس آتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن کی چھت پہ ان کے گھر کی چھت پہ چڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دو سال پہلے تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو اینٹوں پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے مستقبل شام مستدبر القا شام کی طرف منہ تھا کعبے کی طرف پیٹ تھی اچھا اس حدیث سے ایک تو یہ بات کہتے ہیں کہ مسئلہ منا والا منسوخ ہو گیا دوسرا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنا موقف تھا وہ کیا تھا وہ کہتے تھے کہ ان نماز کا فی الفاف تھا صحرا چٹیل چٹی میدان جہاں کوئی اوٹ نہ ہو وہاں منائ لیکن جو لیٹرینیں بنی ہوتی ہیں چار دیواری میں بیٹھ کے کرتے ہیں کدائے حاضر وہاں منع نہیں یہ دوسرا موقع ٹھیک ہے جی جی اینٹیں ہوتی تھیں اس وقت بھی اینٹیں ہوتی تھیں اور آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ کے دیہاتوں میں آج سے ٹھیک پندرہ سال پیچھے چلے جائیں یا بیس سال لگا لیں گھروں میں کدائے حاجت کرنے کا بندوبست نہیں تھا اکثر خال خال لوگوں نے اس وقت بھی بنایا ہوا سارے باہر جاتے تھے کدھر چلیں نہیں باہر چلے آرو ہویا وہاں مطلب باہر جانا کنایا ہوتا تھا پیشاب وغیرہ کرنے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس وقت بھی لیٹرین موجود تھی کتنے ترقی یافتہ لوگ تھے آپ کے گھروں میں تو اب یہ سسٹم آ رہا ہے ان کے گھر میں اس وقت یہ چیزیں موجود تھیں اٹیچڈ نہیں اور سنجیا بل الیمین دائے ہاتھ سے سجا کرنے سے منع سراسبیا ہزار من تین پتھروں سے کم وہ فقہ بھی والے کہتے ہیں ایک پتھر ہو اس کی ن... تین نوکے ہوں تین نوکوں والا ایک پتھر بھی کفید کر جائے گا اکڑ کو طلاق دی ہوئی ہے انہوں نے اور اس کو سمجھتے ماری فقاحت ہے ہاں یہ فقاحت ہے بریک کاف والی موٹے کاف والی بریک کاف والی تین پتھر کا از استعمال کریں تین جھیلے مٹی کے پتھر کے جو بھی ہو تین اور جی او ازمن یا ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا کریں گوبر یا ہڈی سے استنجا کرنا بھی من ہے ہڈی کے ساتھ بھی استنجا نہیں کرنا اور گوبر کے ساتھ بھی رجیل رجیل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کھا پی کے ہزم کر کے پھر وہ واپس آ جاتا ہے باہر ہوتا ہے نا چارے کی صورت میں وہ اندر جاتا ہے ہزم ہونے کے بعد لید کی صورت میں پھر باہر اس لیے اس کو کہتے ہیں رجیل رجیت رجو سے ہے نا لوٹنے کے مانے تو گوب استنجا کرنا منع ہے اس کے علاوہ کسی چیز سے استنجا کیا جا سکتا ہے آج کل ٹیشو یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی مظافہ اور حرج نہیں آگے پڑھو والی من حدیث ابی ایوبا رضی اللہ عنہ و ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ساتوں یعنی بخاری مسلم ترمدین سی اور احمد اور دارمی سب آئے ٹھیک ہے وہ کس کے اندر آتا ہے دارمی اور محتاط مالک وہ سات شامل ہو جائیں تو کس ہو جاتا ہے القطب کس بخاری مسلم ابوداؤ ترمودین صاحب نے ماجہ محتاط مالک سنن دارمی اور سنن احمد دارمی اور مطالع کے سوا سبعہ لا القبلہ کبھی گواہن او نے قبلے کی طرف منہ نہ کرو غائب برات بول بول پشاب ولا تو سجبرو ہا اور اس کی طرف پیٹ بھی نہ کرو الا کن شرریقو اور غریبو غر کیونکہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو ہمارے لیے کیا ہے شمیلو او جنیبو شمال کی طرف کر لو یا جنوب کی طرف کر ان کا قبلہ شمالن جنوب بند تھا ہمارا مشرفن مگرے بند تھا وہ انضی اللہ تعالی انہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ان صلی اللہ علیہ وسلم قالا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتل غا جو آئے قضاء حاجت کرنے کو پل یستتر اس پر لازم ہے کہ وہ چھپ جائے چھپ کے حاجت کرے لوگ کے سامنے نہ بیٹھ جائے فل یستر اس کا تارا یستا تارن فل یستر چھپ جائے چھپنے سے یہ نہیں ہے کہ بندے کا شخص اس کا جسم وہ سارے کا سارا نظروں سے اچھل مراد یہ ہے کہ اپنے سطر کی ہی حفاظت کرے اور ابو ابودا اس کو ابوداود نے نکالا ہے الحاقیمون وعنہ انہی یعنی عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مَا کَانَ اِذَا خَانَ کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غائط سے نکلتے قضائے حاجت کی جگہ سے نکلتے تو فرماتے غفرانا کا غفرانا کا یعنی فیرو فران کا فرانا کا تیری بخشش اس کے پیچھے خیر محدود ہے استب فرو یعنی میں بخشش طرف کرتا ہوں تیری بخشش یا اتلوبو و فرانا کا اتروبو نکالنے سے اخراج حخم ساتو اس کو پانچوں نے نکالا ہے ابو ہاطم ہوں ابو حاتم اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا خمسہ سے مراد بخاری مسلم کے علاوہ سنن اربا ابود ترمدین صاحب نے ماجہ اور احمد چلیں باہر نکل سلوک پھر بتائیے نبی نبی ویسا ہوا جاری اجیب تھا ولنسال تھا مسرو انہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں اتن صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدائے حاجت کو آئے فَآمَارَنِي أَنْ آتِيَهُ بِسَلَاقَةِ اَحْجَارٍ آپ نے مجھے تین پتھر لانے کا حکم دیا مجھے حکم دیا اَنْ آتِيَهُ کہ میں آپ کے پاس لاؤں بِسَلَاقَةِ اَحْجَارٍ تین پتھر فَوَجَدْتُ حَجَرَيْن مجھے دو پتھر ملے میں نے دو پتھر پائے ولم تیسرا مجھے نہ ملا تو اتحا سن تو میں گوبر لے آیا آپ کے پاس تو آکادہ ہوما آپ نے وہ دونوں پتھر لے لیے وہ الکر روسا تھا اور اس روسا کو گوبر کو پھینک دیا اور فرمایا انہا رک سن انہا رکسن، یہ رکس ہے رکس کا معنی ناپ نجس یا گندہ اخرجہ البخاری اس کو بخاری نے نکالا ہے وزاد احمد پیدا کیے ہیں کہ آپ نے فرمایا بی غیری ہا میرے پاس لے کے آ اس کے علاوہ کچھ اور روسا آپ نے پھینک دیا کہا یہ نہیں کوئی اور چیز لے کے آپ اینی ہے نا اس کو پڑھتے ہیں ہاں اے ایتی یوں بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن میں جہاں پر بھی آیا ہے وہاں پر ایونی ایسے ہی پڑھتے ہیں کتابہ دن من علم ہاں ڈوم ذائق جگہ پر مرے پا جائیں دوسرے کو یاد سے بدل دیتے وہی فائدہ ہے چلو وعن نبی ہو رہی رہا تھا رضی اللہ عنہ کالا ابو ہو رہی را اللہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان من او کہ ہم استنجا کریں ہڈی سے یاد سے گوبر سے کالا اور فرمایا ان یہ دونوں پاک نہیں کرتے لایوت حران پاک نہیں کرتے اور روا دار اس کو دار قطنی نے روایت کیا ہے وہ سا چاہوں اور اس نے اس کو صحیح قرار دیا ہے ہاں پاک نہیں کرتی خود پاک ہے یا نہیں اس کی بات الگ لا ہی یہ پاک کرتے نہیں دار کتنی امام کا نام ہے ان کی کتاب ہے سنن سنن, سنن دار کتنی گوبر روس گوبر لیڈ وہ بارہ ہوتی ہے استنجا نہیں کرنا باق مٹی کے ساتھ تو کریں گے نا ہمرانے یہ وجہ ہی تو بتائی ہے یہ پاک نہیں کرتے ہڈی سے مراد ہڈی جو آپ کھا کے پھینک دیتے ہیں گوشت کھا کے ہڈی پھینک دیتے ہیں نا اب اسی ہڈی سے آپ اسکنجا شروع کر دیں یہ بات سیدھی سی بات ہے وہ جب آگے بات آئے گی پھر کریں گے آگے بڑھو گے وہ ان ابھی ہو رہے گا کا رضی اللہ انہوں کالا ابو ہو رہے گا رضی اللہ عنہ سے روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس من مین اس استنزہ یس تنظیح بچو تم من بولی پشاب دے فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ یقیناً اکثر عذابِ قبر اسی سے ہوتا ہے رواہ الدار قتنی اس کو دار قتنی نے روایت کیا ہے ور ورلحاکیمی اور حاکم کے لیے ہے اکثر عذابِ قبر من البول اکثر عذابِ قبر پشاب سے ہوتا ہے وہو صحیح الاسناد اور وہ روایت صحیح الاسناد ہے تو پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے کل والی روایت اس پہ ہم نے کافی ساری روشنی ڈالی تھی آنازاب میزے والی ہاں چلو آگے بڑھو ہاں آنہ کا منانا جو عام طور پہ ہوتا ہے عذاب مطلب اکثر چلو پیشاب کی وجہ سے اکثر عذاب قبر ہوتا ہے ہاں نہ بچے تو بندہ پرہیز نہ کرے پیشاب کے چھینٹوں سے so, وہ پچھلے دور کی بات گزر گئی اس دور کی بات ہے وہ ان سوراخا تبنی مالکن سوراخا بن مالک رضی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلا ع ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا خلا میں کیا سکھایا خلا میں کیسے بیٹھے ان نقدا ان سورا کہ ہم بیٹھے بائیں پر وانن ان سیبل یمنا اور دائیں کو کھڑا رکھیں بائیں پاؤں پر بیٹھے اور دائیں کو کھڑا رکھیں اور ابا البح حقیبی سند ان امام بحقی نے اس کو روایت کیا ہے ضریف سند کے ساتھ بائیں پر بیٹھنا کوئی یاد نہیں ادھر بار ادھر پونا رویس ذریف ہے لہٰذا اوکھے ہونے کی لوڑ نہیں ہے چلو نہیں یہ ان ہے نا پیچھے اوجا اسی پر اتف ہے ہاں جی پڑھو گے وہ عیسا بن یس دادا ان ابھی ہی عیسا بن يزداد وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں یہ باپ اور بیٹا دونوں موجود ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا بالا احدم جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے فل یون سر ذاکاراہ مراتن ہاں فل اس <تصال> پہ فل ین لکھا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ فل ینتر چلو دونوں طرف بات بن جائے گی فل ین ہو تو اس کا معنی اس کو جھاڑے اور ینتر کا معنی ہے اس کو یعنی کہ اندر جو کوئی چیز ہے اس کو نکالے دفاع کرے سلا مرات ان تین رویت کیا ہے ذیل سنر کے ساتھ آج کل ایک بیماری بڑی عام ہو گئی ہے وہ یہ کہ جب بندہ پیشاب کرتا ہے نا پیشاب کر کے اٹھتا ہے تو اس وقت اس کو کچھ محسوس نہیں ہوتا لیکن پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد جھکتا ہے مثال کے طور پر پیشاب کیا پیشاب کر کے وضو کیا وضو کر کے نماز پڑھن وہ رکوع میں جاتا ہے نا تو پیشاب کا ایک کترا صرف ایک وہ زکر سے ٹپکتا ہے باہر وہ اندر کہیں اڑا ہوا رکا ہوا رہ جاتا ہے اس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی تو یہ جو ہے نا فل یون سر یا فل تر زکارا ہوا تھا ہے تو اس کا یہی مقصد ہے بارہ یہ روایت ضعیف ہے اور جہاں پر پیشاب کا کترہ گرے گا وہ جگہ پیشاب والی دھونی ہوگی جھاڑنا دونوں کا ایک ہی من وہ جب پڑھیں گے پھر آگے پڑھیں جی گے ابن عباس رضی اللہ ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے سوال کیا فقالا فرمایا ان اللہ یسنی علیکم یقینا اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف کرتا ہے فقالو تو انہوں نے کہا نتارا الماء ہم پتھروں کے پیچھے پانی لگاتے ہیں یعنی پہلے پتھروں سے استنجا کرتے ہیں اس کے بعد پھر پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں فرو البار سند ان اس کو بزار نے روایت کیا ہے ضعیف سند کے ساتھ وہ اصل حفیع عبیداول اب ترمدی ہے اس کی اصل اب ادا ترمذی میں ہے اور صحیح کہا اس کو ابن خدمان نے ابو حدیرہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بدون ذکر جا کی تھی پتھروں کے ذکر کے بغیر انہوں نے کہا کہ ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں پتھروں کی بات ذکر نہیں کی کہ پہلے ڈھیلوں ہاں ٹھیک ہے پانی سے استنجا کیلا کر جاتا ہے کیلا بھیڑوں سے پتروں سے استنجاب کیا جائے وہ بھی کفیز کر جاتا ہے ہاں اہلا قبا اصل میں یہ بستی کا علاقے کا نام ہے نا اس میں تانیس مانوی ہوتی ہے اور اعلیمیت دونوں چیزیں ہوتی ہیں کوئی بھی علاقہ ہے علاقے کے نام میں تانیس ہوتی ہے معنوی اور قبا یہ تو ویسے بھی دیکھ ممجودہ آ گیا دوست باغ کے قائم مقام ہوتا ہے bunnies.